صورت النصر فتح مکہ کہ جس کی بدولت کعبہ شریف حرم شریف مینا عرفات، مزدلفہ، صفہ، مروا وغیرہ کفر و شرک تسلط سے آزاد اور پاک ہوئے اور مسلمانوں کے لیے قیامت تک حج اور عمرے کا راستہ کھل گیا فللہ الحمد صبح نہ و حمدی کا اللہ اللّہ واتوب علیہ انََََََََََو کا نہ